دور جدید دور جدید کے مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر اس ذہنیت کا شکار ہیں جس کو اناکرونزم کہا جاتا ہے یعنی خلاف زمانہ حرکت اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو ماضی سے کام کا جو ماڈل وراثتی طور پر ملا ہے وہ ابھی تک اس سے باہر نہیں آئے وہ زمانے سے بے خبری کی بنا پر قدیم ماڈل کو جدید دور میں دہرا رہے ہیں مگر یہ طریقہ کوئی مثبت نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں مثلا قدیم زمانے میں اسلح کے لیے فتوی کی زبان رائج تھی آج کے علما بدستور اسی ماڈل کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس بنا پر وہ تکفیر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اس کے قابل گردرزنی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں حالانکہ اب کسی بھی درجے میں ان طریقوں سے کوئی اصلاح ہونے والی نہیں یہ زمانہ عقلی استدلال ریشنل آرگیومنٹ کا زمانہ ہے اب آج کے لوگوں کے لیے صرف عقلی استدلال مؤثر ہو سکتا ہے موجودہ زمانے میں فتویٰ کی زبان ورک کرنے والی نہیں اسی طرح موجودہ زمانے کے مسلمان بڑے پیمانے پر اسلامی مقصد حاصل کرنے کے لیے جہاد کے نام پر تشدد کی تحریکیں چلا رہے ہیں حالانکہ اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے جبکہ تشدد کا طریقہ مؤثر ہوا کرتا تھا موجودہ زمانے میں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امن کا طریقہ پوری طرح کافی ہے اسی طرح مسلمانوں کا ایک طبقہ اسلام کی اشاعت کے نام پر مناظرہ ڈبیٹ کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں حالانکہ موجودہ زمانے میں مناظر کا طریقہ ایک متروک طریقہ بن چکا ہے موجودہ زمانے میں اس کام کے لیے ڈسکشن اور ڈائلاگ کی اہمیت ہے نہ کہ ڈبیٹ کی اس طرح بہت سے مسلم رہنما امت کی ترقی کے لیے احتجاجی صحافت اور احتجاجی قیادت کے ماڈل پر کام کر رہے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں کہ صحافت اور قیادت کے لیے یہ ماڈل اب آخری حد تک بے اثر ہو چکا ہے موجودہ زمانے میں احتجاجی صحافت اور احتجاجی قیادت صرف وقت ضائع کرنے کے ہم مانا ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ کوئی کام ہی نہیں وغیرہ موجودہ زمانے میں جو مسلم رہنما امت کے کاز کے لیے کام کرنے اٹھے وہ صرف اپنے داخلی جذبے کے تحت اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے بقاعدہ مطالعے کے ذریعے یہ جاننے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ موجودہ زمانہ کیا ہے اور موجودہ زمانے میں کوئی کام مؤثر طور پر کیسے کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو صرف ایک کتاب کے مطالعہ کا مشورہ دوں گا اس کتاب کا ٹائٹل ہے دا گریٹ انٹلیکچوئل ریولیوشن بائی جان فریڈرک ویسٹ 1965 پیج 132 مسلم رہنماؤں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ دور جدید کو دشمن اسلام دور سمجھتے ہیں یہ سرتا سر بے بنیاد بات ہے حقیقت یہ ہے کہ دور جدید پورے معنوں میں ایک موافق اسلام دور ہے وہ اس حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ غیر مسلم قومیں اسلام کی معیت یعنی سپورٹر بن جائے گی بہبالا مسند احمد حدیث نمبر بیس ہزار چار سو چون یہ خود اللہ رب العالمین کے منصوبے کے منصوبے کا معاملہ ہے پیغمبر اسلام کے ظہور سے تقریباً ڈھائی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم کے ذریعے ایک منصوبہ جاری کیا گیا جس کو مبنی بر صحرا منصوبہ یعنی بیسٹ کہا جا سکتا ہے اس منصوبے کے ذریعے عرب میں ایک ٹیم تیار ہوئی یہ ٹیم موافق اسلام ٹیم تھی اس ٹیم پر عمل کر کے پیغمبر اسلام نے اصحاب رسول کو تیار کیا جن کو قرآن میں خیر امت کہا گیا ہے بہوالا آیت آل عمران صورت آل عمران آیت 110 اسی طرح ساتویں صدی عیسوی میں رسول اور اصحاب رسول کی جد و جہد کے ذریعے ایک نیا تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس جاری ہوا اس عمل کے سیکولر نتیجے کے طور پر جدید تہذیب ماڈرن سویلائزیشن وجود میں آئی یہ تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک موافق اسلام تہذیب تھی مگر مسلم رہنما اس راز کو نہ سمجھ سکے اور غیر ضروری طور پر انہوں نے اس کے خلاف لڑائی چھیڑ دی حالانکہ ضرورت تھی کہ اس تہذیب کی بنیاد پر اسلامی مشن کی نئی پلاننگ کی جائے